قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ جہاں جہنمیوں کا ذکر ہو وہاں جنتیوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور درس دیا جاتا ہے کہ دونوں میں سے جو راہ تمہیں اختیار کرنی ہے وہ اختیار کرو ان للمتقین مفازا ٹھیک یہاں پر متقین کے الفاظ ہیں اور متقی کی تعریف آپ سن چکے متقی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے اور ایک پاکیزہ اور اچھی زندگی گزارے ان نل متقی نفاذا بے شک متقیوں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے وہ جنت ہے حداق عنا جنت میں باغات ہیں اور انگور ہیں وہ قواعب جنتی عورتیں اور ہورے ہیں جو جوان ہیں اور ہم عمر ہیں وہ کا قند اور چھلکتے ہوئے جام ہیں جو شراب طہور کے جام ہیں لا یس معاون فیح لغ کس جنت میں وہ کوئی بے بات نہ سنیں گے اور ناغی کوئی جھٹلانا محبت الفتیں جنت میں ہوں گی ان حسابا تیرے رب کی طرف سے یہ نہایت کافی عطا ہے بہترین سلا ہے کس کے لیے للمتقین متقیم کے الفاظ ہیں اگر یہ چاہیے تو متقی بن جائیے اے اللہ تو ہم سب کو متقی بنا دے یہ اتا اس رب کی طرف سے ہے جس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے جب وہ سلا دے گا جب وہ اتا فرمائے گا تو وہ, وہ نعمتیں دے گا تم اس کی شان کو سوچو جب وہ عظیم پروردگار دیگار فرماتا ہے عطا ان حسابا یہ عطا بہت اتا ہوگی جب رب العالمین بہت عطا فرمائے گا تو وہ کیسی عطا ہوگی اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے رب السماوات سماواتی وردین آسمان و زمین کا رب ہے وما بینر رسمان اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے اس کا بھی رب اللہ ہے الرحمن وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا مہربان ہے لا یم لکون منہ کوئی مالک نہیں ہوگا اس سے بات کرنے کا کسی میں طاقت نہ ہوگی کہ کوئی اس سے کلام کر سکے یوم یقو موح الملا اکتو صفا جبریل امین اور فرشتے سب بان کر کھڑے ہوں گے لا یقل کوئی اس سے کلام نہ کر سکے گا لیکن آگے فرمایا اللہ من ادین اللہ رشمانو مگر جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا وہ کلام کر لے گا تو ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ ایک مسجد سے اسپیکر سے بیرونی جو باہر کے اسپیکر ہیں وہاں سے آواز آ رہی تھی اور کوئی تقریر کرنے والا اس طرح تقریر کر رہا تھا کہ ارے انبیاء بیا اولیاء او لیا فرشتے ہوں سب کانپ رہے ہوں گے نعوذ باللہ یقوم صف نوزالے وہ کلام نہیں کر سکیں گے وہ کلام نہیں کر سکیں گے ان کا پوری تقریر میں وہ اس آیت پر زور دیتے رہے اس بھائی نے بتایا میں نے کھڑے رہ کر یہ سنا کہ آگے وہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں. لیکن افسوس انہوں نے آدھی آیت پڑی کیونکہ آگے پڑھیں تو ان کا عقیدہ جو غلط عقیدہ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں علامہ اقبال نے ایسے لوگوں کے متعلق کہا ارے قرآن نے جب کہہ دیا علام الرحمان شفات وہی کر سکے گا جسے اللہ کا اذن ہوگا تو اولیاء اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ اذن عطا فرمائے گا اور شفاعت کا اذن کسے دیا جائے گا وقال ثوابن یہ وہ ہوگا جس نے زندگی میں درست بات کہی ہوگی تو ہر متقی شخص کو اللہ تعالی شفاعت کا اذن دے گا حافظ بھی شفاعت کریں گے شہدا بھی کریں گے حاجی بھی کریں گے عالم بھی کریں گے نیک شخص بھی شفاعت کریں گے لیکن شفات کبرا کا دروازہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولیں گے تو قرآن پاک کے ذریعے عقائد بنائے جائیں یہ نہیں کہ اپنا عقیدہ پہلے بنا لیا جائے پھر قرآن کی آیتوں کو توڑ موڑ کر اس عقیدے کی تائید کی جائے تو یہ قرآن کے معنی کو بدلنا ہے ذالک یوم الحق یہی فیصلے کا دن ہے حق دن ہے سچا دن ہے اتنی باتیں بتا دی گئی اے لوگوں اے قرآن پڑھنے والوں اے قرآن بیان کرنے والوں تمہارے لیے یہ دو راہیں ہیں یا تو جہنم کی راہ پکڑو یا اپنے رب کی معرفت کی راہ پکڑو پمن شاہ وبی پس جو کوئی چاہے وہ اپنے رب کی طرف ٹھکانہ حاصل کر لے اور رب کا قرب پالے اور نیکیوں بھری زندگی گزارے ان نہ انداب قریبن بے شک ہم تمہیں اس اداب سے ڈراتے ہیں جو قریب آنے والا ہے یوم یم مر او اس آدمی یہ دیکھے گا ماں قدمت یادا ہو جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہر نیکی اور برائی اس کے سامنے ہوگی وہ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي یا لئی تنی تو اور کافر کہے گا اس دن ہائے میری بربادی کاش کہ میں مٹی ہو جاؤں محسرین نے فرمایا کل بروز قیامت اللہ تعالی جانوروں کو بھی پیدا فرمائے گا لیکن وہ انصاف قائم کرنے کے لیے پیدا کیے جائیں گے ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارے ہوں گے اب یہ دونوں اٹھیں گے تو معاملہ برعکس ہوگا جس کے سینگ تھے اس کے سینگ نہیں ہوں گے اور جس کے سینگ نہیں تھے اللہ تعالیٰ اسے سینگ دے گا اور فرمائے گا اپنا بدلہ لے لو وہ سینگ مار کر بدلہ لے لے گی پھر یہ دونوں مر جائیں گی بکریاں اور مٹی ہو جائیں گی اس وقت کافر یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی مر کر مٹی ہو جاؤں اللہ رب العالمین قیامت کی رسوائی اور شرمندگی سے محفوظ فرمائے